رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بوئس تو انا وسا تو کہا میں اور قیامت دونوں بھیجے گئے ہیں اس طرح جیسے دو انگلیاں جیسے دو انگلیاں پاس پاس ہیں ایسے میں اور قیامت پاس پاس ہے اس کا مطلب کیا ہے رسول اللہ آخری پیغمبر تھے ہزاروں سال تک پیغمبر آتے رہے تک کہ آخری پیغمبر اللہ تعالی نے بھیج دیا اب اس کے بعد جو چیز ہے وہ قیامت ہے اب کسی پیغمبر کو آنا نہیں ہے اب کوئی بھی پیغمبر نہ زمین سے نکلے گا نہ آسمان سے اترے گا اب اب جو چیز آئے گی وہ سورج صحفیل ہے وہ قیامت ہے یہ مطلب ہے کہ میں اور قیامت دونوں اس طرح قریب ہیں جیسے کہ دو انگلیاں تو میں سوچتا ہوں کہ سارے اسباب اب سامنے آ ہیں کہ قیامت بہت قریب ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بہت زیادہ کوشش ہونی چاہیے کوشش چاہ کرنا دو پہلوؤں سے ایک تو یہ کہ ہم خود اپنے عمل کو درست کریں اپنی زندگی کو درست کریں اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ جب اللہ تعالیٰ سے سامنا ہمارا ہو حشر کے میدان میں تو وہاں ہم کو شرمندہ نہ ہونا پڑے وہاں ہم کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جنت کے لیے آخری وقت آ گیا ہے کہ ہم اس اعتبار سے بہت زیادہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو جائیں دوسری بات ہے دعوت دیکھیے جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر رسول پر قرآن پر ان کا فرض ہے فرض ہے فرض ہے کہ دوسروں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں تو اب ہمیں ٹو پوائنٹ فارمولہ پر چلنا ہے خود اللہ کے دین پر عمل کرنا خود اپنا آپ کو اس طرح بنانا کہ اللہ کیا ہم اللہ کی پکڑ سے بچ سکے قیامت میں اور دوسری ہے کہ ہم انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بتایا کہ منظر یعنی وارننگ دینے والا ہم سب لوگوں کو وارنر بننا ہے یعنی رسول کے ماننے والے جو لوگ ہیں سب وارنر ہیں وارنر لون ذرکم میں وارنر بنوں اور جو لوگ مجھے ماننے والے ہیں وہ سب بھی وارنر بنیں تو ایک یہ کہ ہمیں فالور بننا ہے اور دوسری کہ ہمیں وارنر بننا ہے ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس میں ہم کمی کر کے ہم اللہ کے ہاں پکڑ سے بچ سکیں یاد رکھیے دونوں ایکولی مطلوب ہیں یہ بالکل فریب ہے فریب کو یہ سمجھے کہ ایک کو کر کے دوسرے سے بچ جائیں گے یعنی ہمیں فالور بھی بننا ہے اور وارنر بھی بننا ہے اور آج ہی سے بننا ہے وہ کال یہاں پر چشمہ ہوتا ہے کہ there از نو بیٹر ٹائم ٹو اسٹارٹ دین دس ویری منٹ ابھی اسے شروع کر دیجیے کیوں اس لیے کہ مت آج شام کو آ سکتی ہے کل صبح کو آ سکتی ہے